إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا سموتن إلا وأنتم مسلمون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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطاء فتبصروا في اليوم حليد وقال قريمه هذا ما لدي عتيد القياف دهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله لا أناقر فالقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما تويته ولكن كان في طلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز وجل خطب مصنوع کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے دلاور کی ہے ان <خخخ> <خخ> <هن> آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے اور توبہ و استغفار کرنے کی دعوت دی ہے رمضان کے اختتام کی مناسبت سے میں ان دو آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں عنابت کے ربا اور توبہ و استفار کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج رمضان المبارک کی پچیس تاریخ ہے اور ابھی دو چار دنوں میں رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سب سے رخصت ہونے والا ہے آپ کو بھی احساس ہوگا اور ہمیں بھی احساس ہے کہ یہ مہینہ کس رفتار سے گزرا کس تیزی سے گزرا کس شروعات سے گزرا یوں لگتا ہے کہ ابھی جیسے دو چار روز پہلے یا ہفتہ اشراء پہلے ہم نے رمضان کا آغاز کیا تھا اور ابھی ہم رمضان کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں زمانے کی یہ رفتار ایام کی یہ رفتار جس رفتار سے زمانہ گزر رہا ہے جس رفتار سے زندگی گزر رہی ہے یہ رفتار دراصل علامت ہے قرب قیامت کی اور علامت ہے اس بات کی کہ دنیا اپنے انجام سے قریب ہو رہی ہے ہے اس بات کی کہ انسان یہ دنیا فنا قریب ہو رہی ہے اور قیامت کی قریب بہت جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی کہ سال مہینوں کی مانند گزرنے لگے مہینے ہفتوں کی مانند گزرنے لگے ہفتے دنوں اور ایام کی مانند گزرنے لگے اور ایام چند دانتوں اور چند گھڑیوں کی مانند گزرنے لگے یقیناً زمانے کی رفتار کو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم سب محسوس بھی کر رہے ہیں دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قبل اس کے کہ ہماری زندگی خاتمے کو پہنچے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور اپنی معاشیتوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیقہ فرمائے اللہ کر آمین محترم رویو رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو عموماً معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو جمع الوداع کا نام دیا جاتا ہے رمضان کا ہر رمضان کا آخری جمعہ جمع الواح کی یہ وہ جمعہ ہے جہاں سے رمضان رخصت ہو رہا ہے رمضان کا آخری جمعہ شرح اعتبار سے یہ تعبیر جمع الوداع کی درست ہے یا نہیں ہے کہاں تک درست ہے اس سے فتح نظر ایک معنی میں تو یہ تعبیر بہت صحیح ہے ایک مانو ایک مفہوم میں جمع الوداع کی یہ تعبیر بہت صحیح ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آیا رمضان المبارک کے آخری ایام آئے تو رمضان المبارک کے مہینے کا ختم ہونا دراصل ہماری زندگی کی بہت ساری عبادتوں کا رخصت ہونا ہے رمضان رخصت ہوا ہم اپنی زندگی سے بہت ساری نیکیوں کو الوداع کہہ دیتے ہیں بہت ساری پیر کو الوداع کہہ دیتے ہیں رمضان رخصت ہوا رمضان کے ساتھ ہی ہمارا جذبۂ عمل رخصت ہوا رمضان رخصت ہوا رمضان کے ساتھ ہی ہمارے دلوں کا ستوا رخصت ہوا رمضان رخصت ہوا رمضان کے ساتھ ہی ہمارے زندگی کی پابندیاں رخصت ہوئی رمضان رخصس ہوا تو الغرض بہت سارے وہ مومنان استاف وہ مومنان صفات جو رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر پائی جاتی تھی وہ بہت ساری صفات ہم میں سے بہتوں کی زندگیوں سے رخصت ہو جاتی ہیں اس معنی میں جمعر و جو کہتے ہیں اگر اس معنی میں کہا جائے تو بہت درست معلوم ہوتا ہے بھائی یاد رکھنا ایمان جسے کہتے ہیں ایمان جسے کہتے ہیں جذبہ عمل جسے کہتے ہیں یہ کوئی موسمی چیز نہیں کہ سیزن آتا ہے تو کوئی پھل آتا ہے اور سیزن گیا تو پھر وہ پھل رخصت ہو جائے اور دوسرے سیزن ہی میں پھر وہ پھر وہ پھل نظر آئے ایمان ایسی چیز نہیں تقوا اور چیز کا نام نہیں ایمان اور تقوے اور جذب عمل کا کوئی سیزن نہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہم سے وہ ایمان مطلوب ہے وہ جذبۂ عمل مطلوب ہے جو سیزن اور موسم کا نہ ہو قرآن مجید نے کہا ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنا ہے اللہ سے کما حق ہو ڈرو اور کما حق ترنے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں, میں آئے کیا مطلب تمہیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی کس کی موت کب رکھی گئی نہیں معلوم تو لہذا ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہو ہر گھڑی ہر سانس ایمان کے اس راستے پر ثابت قدم رہو تاکہ موت جب بھی آئے جہاں بھی آئے مومنانہ موت تمہیں نصیب ہو سکے اور اسلام پر ثابت قدمی کی حالت میں تم, سے, تم کو موت نصیب ہو سکے بھائیو اللہ تعالی ہم سے جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ ایمان ہے جس ایمان میں استقامت ہو قرآن نے کہا اندین ربن اللہ ان الَّذِينَ قَالُوا اللہ نقال و ربن اللہ تم مستقام جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے تم استقامو پھر اس پر جم گئے پھر اس پر ڈر گئے ایمان کا دعوی کرنا آسان ہے ایمان کا دعوی کرنا آسان ہے لیکن ایمان کے راستے پر ثابت قدمی دکھانا ایمان کے راستے پر استقامت دکھانا ایمان کے راستے پر جم جانا یہ اصل کام ہے اس کی رب اللہ کہنے والے بہت ہو سکتے ہیں آمنا کہنے والے بہت ہو سکتے ہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے رب اللہ کہتے ہیں آمنا کہتے ہیں لیکن ہلکی سی آزمائش آتی ہے تو ایمان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس نے قرآن نے ایمان کے ساتھ استقامت کو استقامت والے بندوں کی تاریخ کی اور کہا کن تم سوادو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رف اللہ ہے اور پھر اس کے تقاضوں پر جم جائے یہی لوگ ہیں جن پر فرشتے اترا کرتے ہیں جو انہیں یہ پشارت دیتے ہیں کہ خوف نہ کرنا کرنا خوشخبری کو قبول کرنا جس کا وعدہ حاضر ہوا اور میں نے آپ آج سے نصیحت چاہی میں آپ سے درخواست کی اور کہا کہ قلی فی الاسلام قولا لا تو اللہ کہ کے کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو تب آپ نے سفیان بن عبد اللہ سے کہا کہ سفیان جامع نصیحت وسیع چاہتے ہو تو اس سے بڑی وصیحت وصیحت نہیں ہو سکتی کہ قل آمن صبل کہ کہو کہ میں نے اللہ پہ ایمان لایا تم مستقل پھر آمن تو باللہ کے تقاضوں پہ ڈٹ جاؤ تھوڑی طرح سے جم جاؤ آئیو رمضان کا در رمضان کا اہم ترین سبق قرآن مزید نے اس کو ایک چھوٹے تقوی سے تعبیر کیا کہ میں خوشی بال قبل تم پر روزے ویسے ہی فرض کر دیے گئے جیسا کہ اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم مستفی بن سکو تخوا کسے کہتے ہیں تقوا اس چیز کا نام نہیں کہ مسجد میں رہے تو تقوا تقوے کے تقاضوں پر کار بند رہے اور دکان میں جا کے کاروبار کرنے بیٹھے تو جھوٹ بولیں مسجد میں رہیں تو تقوے کا مظہر ہو ہماری زندگی اور گھر پہنچ جائیں تو تقوے سے دسبردار ہو جائے اپنے تقوے کو مسجد میں چھوڑ کے چلے جائیں تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ کسی موسم میں متقی بن جائے اور کسی موسم میں تقوی کو نظر انداز کر دے تقوی اس چیز کا نام ہے تقوی ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے ایمان کی وہ کیفیت جو موسم کی فائد کے بغیر زمانے کی قید کی بغیر جگہ اور حالات کی قید کے بغیر انسان کی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے جبل رضی اللہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے تو یمن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت آپ نے فرمائی کو اے اے جہاں کہیں رہو اللہ سے کرو جہاں کہیں رہو اللہ کے ستوے کو لازم پکڑو دیکھو یہ نصیحت ستوے کی نصیحت کہ وقت اللہ کے نبی صلاح فرما رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر یمن جا رہے ہیں مدینہ کے ماحول سے یمن کا ماحول بالکل مختلف بالکل الگ مدینہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی رسود رضوان اللہ کی مجمینا ماحول تھا تھے ایسی نئی جگہ جا رہے تھے جہاں انہیں نہ رفاقت نصیب ہے اور ماحول بنانا تھا اتنے نبی ترین اللہ مدینے گزاری یہی زندگی تمہارے اندر یمن میں بھی ہونی چاہیے تقوی کے وہ تقاضے جن پر تم میرے ساتھ رہتے ہوئے قائم رہے یمن جا کر بھی تقوی کے ان تقاضوں پر قائم رہنا چاہیے تقوی اسی چیز کا نام ہے اگر رمضان کا سبق تکوا ہے رمضان کا پیغام تکوا ہے یہ سکوا غیر رمضان میں بھی ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے اگر غیر رمضان میں یہ سکوا نظر آتا ہے تو یہی ہماری عبادت و ریاستوں کی قبولیت کی علامت ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سراقل اللہ عشی ان اول اللہ خیر من سرا کل اللہ عشی ان اول اللہ جو شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا کرے گا اس حدیث کی روشنی میں ہم اگر رمضان کے مہینے کا تجزیہ کریں تو اللہ کے بندو ہم نے اور آنکھ نے اللہ کی خاطر اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دی ہم نے اللہ کی خاطر بہت ساری چیزیں چھوڑی من پسند کھانا چھوڑا من پسند پینا چھوڑا من چاہی زندگی چھوڑی اور نف کی خواہشات کو چھوڑا نس کی خواہشات کو لگام دیا بہت ساری معافیتیں چھوڑی بہت ساری برائیاں چھوڑی بہت ساری غلط کاریوں سے ہم دور رہے اللہ کی خاطر ہم نے بہت ساری چیزیں رمضان میں چھوڑی ہیں اب اس حدیث کے پمزدار اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو اس کی جگہ اللہ اسے چیز عطا کرتا ہے ہمیں رمضان کے بعد اپنی زندگیوں یہ جائزہ لینا ہے رمضان میں ہم نے اللہ کی خاطر جو چیزیں چھوڑی اس کا سمرا ہمیں کس شکل میں ملا اس کا نتیجہ ہمیں کس شکل میں ملا ہم نے رمضان میں برائی چھوڑی کیا ہمارے دل میں نیکی کی چاہ پیدا ہوئی کیا ہمارے دل میں نیکی کی جہاز پیدا ہوئی کیا ہمارے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوئی کیا ہم نے ایمان کی لذت کو محسوس کیا, کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہمیں اپنی زندگیوں کا اسناحیے سے جائزہ لینا ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں اثر تربیت دی رمضان کا مہینہ ہمیں اس سبق دے گیا اور یہ تربیت دی کہ کتنے بھرے ماحول میں کتنا زدہ ماحول میں جس ماحول میں قدم قدم پر فتنے جس ماحول میں قدم قدم پر ایمان کے آزمائی سے رمضان نے فتنوں, فتنوں کی تصویر ایک مومن جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے اس کے سامنے فتنوں کا ایک امبار پتنوں کی فتنوں کا ایک طویل سلسلہ لیکن رمضان المبارک مبارک نے ہمیں تربیت تھی رمضان المبارک مبارک نے ہمیں یہ تربیت دی کہ فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے روزہ ڈھال بن گیا تھا سوم جنہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ڈھال ہے جس ڈھال سے انسان شیطانی حملوں سے خود کو بچاتا ہے تو ہمیں اس بات کا ہم نے فتنوں کے ماحول میں مومنانہ زندگی گزار کے دکھائی رمضان میں تو رمضان رمضان ہمیں یہ تربیت دے گیا کہ رمضان کے بقیہ گیارہ مہینوں میں یہی ماحول ہمارے سامنے رہتا ہے یہی کتنے ہمارے سامنے رہتے ہیں یہی آزمائشیں ہمارے سامنے رہتے ہیں رمضان میں جیسے ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہم مولن بن کر دکھائے غیر رمضان میں بھی اسی طرح سے ان فتنوں کا مقابلہ کرے جس طرح کے عام رمضان نے مقابلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشارت سن لو ابو صحرب خوشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابو صاحب خوشنی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنو علیکم انفسکم لا دیتم. اے ایمان والو تم اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرو خود کو سدھارو دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں تو دوسروں کی گمراہی تمہارا نقصان نہیں کرے گی ابو صاحب الخشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے ربی صاحب کا مطلب کیا ہے شاہد کا مطلب یہ ہے ہم امر بلاوف نہ کریں انل منکر نہ کریں دوسروں کو بھلائیوں کا حکم نہ دیں برائیوں سے نہ روکیں بس اپنے آپ کی فکر کر لے کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کہا کہ نہیں ابو کا یہ مطلب ہے آپ نے کہا ابو شالبہ امر بالم کرتے رہو نہیں انل منکر کرتے رہو دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو برائیوں سے روکتے رہو یہاں تک کہ ابو شالبہ اگر حالات اتنے بگڑ جائیں حتى اذا رأيت شوحا مطاعا وهوا مستبعا ودنيا مؤسرا واجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودعي العوام فعاك يا موسى على ماحول اتنا بگڑ جائے کہ ہر طرف نقصانی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہو ہر طرف مادہ پرستی کا بلبا ہو ہر طرف دنیا کی محبت غالب ہو ہر شخص تو اپنا نظریہ اپنی فکر پسند ہو ایسے ماحول میں اگر ابو ایسا ماحول اور ایسا زمانہ اگر تم کا تو ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لو کہ یہی بہت بڑی بات ہے پھر آپ نے فرمایا کہیں نبی و را اکمیا مصر اس لیے کہ ابو صالبہ تمہارے بعد فتنوں کے ایام آنے والے ہیں کتنوں کے ایام آنے والے ہیں لدر ہم آپ نے فرمایا فتنوں کے اس سے آنے والے ہیں القابل اعلیٰ دین ہی کا القابل کتنا راجما اس کے ایام آنے والے ہیں دین پر عمل کرنا اس زمانے میں آج کے شولہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی مانی ہوگا اور ابو صاحبہ کتنوں کا جب یہ زمانہ ثابت قدم رہنے والے کے لیے پچاس افراد کا اجر و سواب ملے گا ابو صاحب خوشنی رضی اللہ لو کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی ازرو حم تین امن امن اوم 50 افراد کا جواب فتنوں کے زمانے میں فرمایا قدم رہنے والوں کو پچاس افراد کا جواب اللہ تمے کے پچاس افراد نبی کریم صلی اللہ سبا. عبادت اللہ کے بندوں جب بھی ہو اللہ کو پسند ہے لیکن جہاں عبادت کے آگے چیلنجز ہو جہاں عبادت کے آگے کتنے ہو ان چیلنجز کو پشل کے ان چیلنجز کا مقابلہ کر کے جو عبادت کی جاتی ہے یہ عبادت اللہ سارا کو بے حد پسند ہے اسی لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادت البادت اور بھی کا ہی ضرور سنیا کتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا میری جانب ہجرت کرنے کی مانل ہے اور کرو کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی مکہ چھوڑ کر نبی کی خاطر مدینہ ہجرت کر جائے اللہ کی خوش کی خاطر تو جتنا ضرور سوال اس کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنوں کے زمانے میں دین پر قائم رہنا اللہ کی بندگی کا سبوک دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کرنے کی مانند ہے بھائیوں رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت سارے دروست سنے ہوں گے ہم نے بہت سارے دو سے حدیث سنے ہوں گے بہت سارے دو سے قرآن سنے ہوں گے بہت سارے واضح نصیحتیں نصیحتیں ہم نے سنی ہوں گی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ان, ان باتوں کا ان واض نصیحتوں کا ان, ان دروس کا ہم, ہمارے دلوں پر کیا اثر ہوا ہے ہمارے دلوں پر ہم نے کا کیا اثر کون سیا ہے جو باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں کیا وہ باتیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی نظر آ رہی ہیں اللہ کے قسم اللہ کے سجم ہم نے اگر قلو سے دل سے ضرور سنے ہوں ایک, ایک حدیث کافی ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک ایک آیت کافی ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک ایک طرف کافی ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہمارے کی زندگی کا مطالعہ کرو امام مالک کے بہت مشہور شاگرد گزرے ہیں عبداللہ بن مسلم الخان ابھی امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے بہت مشہور شاگرد جنہوں نے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے آج کا ایک بڑا ذخیرہ روایت کیا ہے آپ جانتے ہیں امام مالک کے شاگرد بننے سے پہلے ان کی زندگی فجور میں گزرتی تھی شراب و کباب میں گزرتی تھی اندر قسم کے آدمی تھے یہ پہلے عبداللہ بن مسلم اور خانی ابو طاہر رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا ہے ایک دن اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اپنے ہاتھ میں چوری لے کر بازار سے گزر رہے تھے ایک وسیع شخصیت کا گزر ان کے سامنے سے ہوا لوگوں سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے لوگوں نے بتایا یہ امیر المومنین بن بن حجاج ہے شعبہ بن حجاج ہے دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث بڑے صاحب بڑے عابد عبداللہ بن مسلمہ اللہ نے پوچھا یہ کون شخصیت ہے لوگوں نے کہا یہ وقت کے محدث اور محدثوں کے امام شعبہ بن حجاز ہے تو عبداللہ بن مسلمان نے انہیں روکا روک کے کہا کہ شوبھا حدیث سناؤ اللہ کے نبی کی حدیث سنا ہو شوبھا نے کہا کہ تم جیسے نالا کو میں حدیث سنانا نہیں چاہتا حدیث رسول سننے کے لاکھ لوگ بھی رہتے ہیں تم جیسے نالا شخص کو میں حدیث سنانا نہیں چاہتا تب عبد بن مسلما نے چھری دکھا کے کہا حدیث میں سناؤ گے ابھی یہ چھا تمہارے پیٹ میں گھوم دوں گا جب شعبہ بن حجاج حجیم اللہ نے کہا کہ مجھے میرے استاد روی نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے یہ حدیث اپنے منصور منصور سے سنی اور منصور نے یہ حدیث صابی رسول عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے سنی اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نامات کہ پہلے پیغمبروں کی جو حدیثیں اس دنیا میں باقی رہ گئی ہیں پہلے پیغمبروں کی جو باتیں اس دنیا میں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انسان اگر تیرے اندر شرم و نہیں تو چوچا کر گزر شرموحیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اخلاق کے دائرے میں رکھتی ہے اگر شرموحیا رقصت ہو جائے ایسا انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں شعبہ بن حجاج نے عبداللہ اللہ بن مسلمہ کی جو زندگی دیکھی ان کی جسامت سے ان کے ہاتھ میں جو چھری تھی جس طرح کی غنڈہ گردی کر وہ کرتے نظر آ رہے تھے اس کے پیش نظر ان کی شرت تھی کہ انہوں نے یہ حدیث سنائی اور ایک حدیث کیا سننا تھا کہ عبد اللہ بن مسلمہ کے دل پر اثر کر گئی اللہ اللہ کی قرآن کی حیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں وہ تاثر ہے ایک ایک کا زندگیوں کو بدل کے رکھتی ہے ایک ایک ایک ایک حدیث زندگی کو بدل کے رکھتی ہے اس حدیث کو سنا اور اس قدر اپنی زندگی پہ شرمندہ ہوئے نادم ہوئے گھر لوٹے اور لوٹ کر اپنی بیوی سے کہا وہ جو شراب کا مٹکا ہے بہا دو شراب کا مٹکا توڑ دو اور اس کے بعد لوگوں سے معلوم کیا کہ وقت کا بڑا عالم کون ہے بتا گئے بچایا گیا کہ مالک بن انس ہے تو سیدھے مدینے کا رخ کیا مالک بن انس کے شاگرد بن گئے اور اللہ اکبر آج حدیث کی کتابیں اٹھا آپ دیکھیں گے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے عبداللہ بن مسلم الخان علی نے روایت کیا ہے یہ ہوتی ہے اللہ کے بندو تو ایک حدیث خلوص دل کے ساتھ انسان حدیث سنے دل کے کان کھول کے انسان حدیث سنے اور دل کے کانوں سے وازون نصیحت کی بات سنے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے بھائی ہو رمضان صبح استفتار کا مہینہ ہے رمضان صبح استفتار کا مہینہ ہے رمضان میں توبہ استفتار کرو اللہ کی طرف بڑھو کی طرف قدم اٹھاؤ اگر آپ کو پچیس رمضان ہو گئے رمضان کے پچیس دن گزر گئے اگر کوئی نافرمان ایسا ہے کوئی گنہگار ایسا ہے کوئی قدا کار ایسا ہے کہ جسے آج تک اپنے گناہ پر رونے کی توفیق نہیں ہوئی جسے آج تک اپنے گناہ پر نازم ہونے کی توفیق نہیں ہوئی تو بغیا جو چار پانچ دن باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی رو لو اس میں بھی اپنے گناہ پہ نازم ہو جاؤ اور اشاعت و بندگی کی طرف دو قدم بنا دو ہمارا رب اس قدر قدر کی کی کرنے والا بندوں کی توبہ کی قدر کرنے والا اللہ کی ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فن فقد اللہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہجرت کی غرض سے نکلے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے اور راستے ہی میں موت آ جائے فقد کے حق میں واجب ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ازر و ہجرت کا لط دے گا بھلے سے وہ مدینہ پہنچا ہو کہ نہ ہوایت کی تفسیر میں امام المبصرین اللہ میں شری رقبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی سے مکے میں ایک صحابی سے مکے میں جو ایمان لا لیے اور اس زمانے میں حکم یہ تھا مکے میں جو بھی ایمان لائے مکہ دار الحرف تھا مکہ دار الحرف تھا ایمان لانے کے بعد مدینہ ہجرت واجب تھی سوائے ان لوگوں کے جو مستدین تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے ورنہ تو جن کے اندر بھی ہجرت کی طاقت اور سکتی تھی ان پر ہجرت کرنا واضح تھا یہ صحابی ایمان لا لیے ہجرت کرنا چاہ رہے تھے ان کے اخاری وہ رشتے دار ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے ہیں اصحابِ رسول مدینہ جا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم اور ہجرت نہ کرنے کا غم اس قدر چھایا کے بیمار پڑ گئے مار پڑ گئے بیماری پڑتی گئی اور پڑتی گئی اور بیماری کی حالت میں ہمیشہ مدینہ کی طرف اشارہ کرتے تھے ہمیشہ مدینہ کی طرف اشارہ کرتے تھے گویا ان کی ان کی زن, گویا مدینے کی ہجرت اور مدینے کی یاد آپ سے ملاقات اصحاب رسول رضوان اللہ مجمعین یعنی کی میت کے لیے سڑپ رہے تھے ان کی حالت دار کو دیکھ کر ان کے گھر والوں کو آخر کار رحم آ گیا انہیں اس حالت میں لے کر نکلے کہ مدینہ جا کے چھوڑا شخصوں جو کہ اس طرح پریشان ہے مدینہ جانے کے لیے ابھی مکے سے نکلے کیا تھے ابھی مکے سے نکلے کیا تھے کہ انتقال کر گئے انتقال کر گئے ہجرت کے لیے نکلے مگر ہجرت نہ ہو سکی مدینہ کے لیے نکلے مدینہ نہ پہنچ سکے نبی سے ملنے کے لیے نکلے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی لیکن رب العالمین نے آئے نبی کی جانب نازل فرمائی اور میں ہی مہاجر علی اللہ و رسول تم میوری کون ماؤ جو ہجرت کا ارادہ کر کے نکل پڑے جو ہجرت کا ارادہ کر کے نکل پڑے جو چار قدم چورا پڑایا ہو اگر کرتا ہے اس کا شمار میں مہاجرین میں کرتا ہوں رب العالمین کہتا ہے اور اس کے حق میں میں مہاجرین کا ضرور ثواب لکھتا ہوں رب العالمین محترم گائیوں بندوں کے کی کی اس قدر, قدر, اس قدر, قدر قدر کرنے والا بندوں کی نابندوں کی توبوں استغفار اور بندوں کے آنسوؤں کی اس قدر اس اس قدر اللہ تعالی حفر کرنے والا ہے۔ ایک دو آنسو جو علاوہ اللہ کے جذبے سے بہ جائیں ایک دو آنسو جو خوف الہی کے جذبے سے بہ جائیں یہ آنسو اتنا کہنا اثر رکھتے ہیں کہ زندگی کے سارے گناہوں کو جھول دیتے ہیں۔ رب العالمین وہ ہے جو فرماتا ہے کہ بندہ میری جانب بندہ میری جانب اگر ایک بارش آتا ہے میں بندے کی جانب میں دو بارش آگے بڑھتا ہوں بندہ میری جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں بندے کی جانب دو ہاتھ بڑھتا ہوں بندہ میری جانب اگر چل کے آتا ہے میں بندے کی جانب تار کے آتا ہوں کس قدر سبحان اللہ ہمارا رب بندوں کے آماد کی قدر کرنے والا ہے مسلم شریف کی ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے ناپرمان بندوں کے ساتھ تو وہ و استفاق کرنے والے بندوں کے ساتھ یا اپنے بندوں کے ساتھ حکوماً جو آسی و نافرمان ہوتے ہیں رب العالمین کس قدر کرم کرنے والا ہے کس قدر رحم کرنے والا ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا کر قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو عشقوں حکم دیں گے اس کے گناہ نکالو گناہ نکالے جائیں گے کہا جائے گا بڑے بڑے گنا سب دو بڑے بڑے گناہ گناہ اس, اس, اس کے پہلے پہلے چھپا دو۔ سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہوں کا دفتر کھولا جائے گا چھوٹے گناہوں کا دفتر کھولا جائے گا اور اسے ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انہیں گنا کیا آگے تو نہیں گنا کیا نہیں تو نہیں کیا کہ نہیں کیسا جائے گا پروتگارہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے اور اپنی جگہ پریشان ہوگا اپنی جگہ پریشان ہوگا کہ چھوٹے گناہوں پر اتنی بات ہو رہی ہے چھوٹے گناہوں پہ اس طرح پوچھا جا رہا ہے چھوٹے گناوں پہ اتنا سوال جواب ہو رہا ہے ابھی جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جب وہ دفتر کھلیں گے تو میرا کیا حال ہوگا پریشان ہوگا عالمین جب چھوٹے گناہوں کا محاصرہ سب کرے گا اس کے بعد فرمائے گا بندے مڈر مرڈر میں نے تیرے گناہ نصر کے محافر دیے بلکہ میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے چھوٹے گناوں کو سبینا گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا فرحان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالی وعمل عملاً صالحا کا يبدل حسنات غفور جو شخص ایمان لائے توبہ کرے نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ ان کی سابقہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا ان کے پرانے گناہوں کو کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ جتنے گنا ہے اس کی جگہ اپنی نیکیاں لکھ دے گا تو حسنات اب یہ شخص جس نے گناہ گنا تھے نیکیاؤں سے پاس ہی اسباب مفرت کو رکھتا تھا تو اسباب جب وہ ڈر رہا ہوگا میرے بڑے گنا جب چھوٹے گنا پہ اتنا پشنی پکڑ ہو رہی ہے بڑے گنا کا کیا ہوگا اللہ کہے گا سندیشہ میں نے ان تیرے سارے گناوں کو چھوٹے گنا کو نیتوں سے بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی چھوٹے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پروزگارہ دنیا میں میں نے کچھ اور بڑے بڑے گنا کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نظر نہیں آ رہے مجھے یہاں دنیا میں میں نے کچھ اور بڑے بڑے گنا کیے ہیں پروزگارہ جو مجھے نظر نہیں اللہ یہ حدیث بیان کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی کھونس لیا ظاہر ہوئی نبیم کی آپ کا معمول یہ تھا ہمارے نبی کبھی خل کر نہیں ہنسا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, و سلام علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ صرف مسکرا دے تھے حدیث میں بہت کم موقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے ہسے ہوں کہ آپ کی کونسلی آپ کی ہنسی میں ظاہر ہوئی ہوں اسی لیے صاحب رسم اللہ یہ مجمعین ایسے کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی میں آپ کی کوش لیا ظاہر ہوئی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ہمارا رب بندے کی شوبھا کی اس قدر کرنے والا بس بندہ رجوع کرے اس کے جانے اس کی اجار رجوع کریں اللہ تعالیٰ کو پکارے اپنے سطح کار ہونے کا اقرار کریں گنہگار ہونے کا اقرار کریں اللہ مربع وہ تو نو پر نو افراد کے قاطر کو معاف کرنے والا نندانی افراد سو افراد کے قاطر کو معاف کرنے والا اور کیسے کیسے گنہگاروں کو درگزر کرنے والا ضرورت اس بات کے محترم بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کریں اور افراد ارادہ کرے فیصلہ کرے بندہ کہ مجھے اللہ کا ہونا ہے مجھے اللہ کا ہو کر زندگی گزارنی ہے اور مقصد زندگی جس کے لیے میں کیا گیا عبادت اس مقصد زندگی کو فراموش کیے بغیر عبادت میں میری زندگی گزرنی ہے رمضان کی یہ ساتھیں رمضان کا ایک مبارک مہینہ یہی درس یا یہی پیغام ہمیں دینے کے لیے آیا ہے رمضان کے بعد کی زندگی میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی نظر آنی چاہیے اور چینجز نظر آنی چاہیے وسیع اگر رمضان بعد کی زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے تو سمجھ جاؤ یہ علامت ہے اس بات کی رمضان کی عبادت عادتیں قبول ہوئی ہے اور اگر رمضان کا معاملہ وہی کہ وہی رفتار میں ڈنگی جو پہلے تھی سو آتی ہے کہ رمضان سے پہلے جس طرح ہمارے گھروں میں فلمیں چلا کر دی تھی رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی فلموں کا آغاز ہو جائے رمضان سے پہلے جس طرح ہمارے گھروں میں گانے کی آوازیں آیا کر دی تھی رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ پھر وہی گانے چالو ہو جائیں رمضان سے پہلے جس طرح مسجدوں سے دور رہے رمضان کے بعد ہم وہی ریمن بے بی نمازی کی زندگی گزارے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری عبادتیں ہماری ریاضتیں ہمارے روز ہمارا قیام ہمارے منہ سے مار دیا گیا ہے سچی عبادت انسان کی زندگی میں رنگ لاتی ہے سچے روزے سچا قیام سچی سلاور, سچا صدقہ وہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھتا ہے ہمیں اور آپ کو اس سے اپنی زندگیوں کا یقینا محاسبہ کرنا ہے دعا ہے رب العالمین سے العالمی پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق بھی فرمائے کہ رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں کو ابھی تک صرف توبہ کرنے کی توقیف نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو توغہ کی توفیق تو فرمائے اور جو کچھ ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں ہم نے اس کی توفیق سے رمضان میں بجا لائی ہیں رفول العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے بھائیو جیسے آپ نے میں اعلان سنا ہے کہ اس مسجد کے ٹرسٹ کے تحت چلنے والی مسجد مسجد ابو وغیرہ جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جگہ کی قلت کے سبب ہماری خواتین وہاں نماز میں حاضر نہیں ہو سکتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ اس سے مختصر زمین جو ہے جو غریب ساڑھے پانچ سو اسکوائر فٹ ہے خرید لی گئی ہے آپ سب سے گزارش ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ اس مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں ساڑھے سات لاکھ روپئے غریباً اس کی لاگت ہے قیمت ہے اور ایک اسکوائر فٹ کی قیمت غریباً پانچ ہے رب العالمی نی جی استطاعت دی ہے جو اچھا حیثیت ہے وہ کوشش ایک رب العالمین ہمارے اور آپ کے انصاف کو قبول فرمائے